کمل قلیل نسفلا عورتیلاقی علئی کقول اے جرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ تفسیر خزائن العرفان میں ہے قیام سے مراد تحجد ہے جو ابتدائے اسلام میں واجب یا بقول بعض فرض تھا پھر یہ حکم ایک سال کے بعد منسوخ ہو گیا اور اس کا ناسخ بھی اسی صورت میں ہے فکر اما تیسرا من۔ یعنی تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو بے شک انقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے رب لا الا ہوا ہوا بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کار ساز بناؤ نو حجیلا کالیمت ذا و اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو تفسیر خزائن خزان میں ہے یہ حکم جہاد کی آیت سے منسوخ ہو چکا ہے اور مجھ پر چھوڑو ان جھٹلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی مہلت دو بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھستا کھانا اور دردناک عذاب یوں میں اوسل ارسلنا کم رسولا شاہدن شاہد کم کم اوسل ابیلت جس دن تھر تھر آئیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل البلد نشيبا السماء مفطر به كان بعده مفعولا اِنَّ ہی فمن الى ہی سبیلاً پھر کیسے بچو گے اگر کفر کرو اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من سلسي الليل ونصفه وسلسه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار ع بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو علیم انس یکون منکم مردہ وآخرون يضربون فی الارض يبتغون من فضل اللہ یا بتغون م فق للله وَآخرون يُقااتلونَ في س للله فقرؤُمات يصَّر منهُ وَأَق مو تآتُ الزكَ داقُون ضُ الله قدن حسَنا اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں ببییمار ہو گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو تفصیل خزین العرفان میں ہے اس سے پہلا حکم تحجد کا واجب یا فرض ہونا منسوخ کیا گیا اور یہ بھی پنجگانہ نمازوں کے فرض ہونے سے منسوخ ہو گیا اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دو میں تو قدیم سکری ہو اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے صدق اللہ